اَ اللہ و رحم الحمۃم الحمد صحمۃ اللہ محمد السلام عليكم و رحمتہ اللہ و بركاتہ الٹسپ گروپ اور باقی تمام ونبسين السيّى وحيم اور دیگر تمام واٹسپ گروپ اور برد الخاران تمام شامين كے شمس نيباكى سلامت كرتے ہيں ہم ہمارا سلسلہ درس کتاب دعوت شریف میں سے درخت نمبر چونتيس درخت نمبر چونتيس ہے اور اس درس میں اقامت کے بارے میں ہاں جی اب اذان چونکہ ختم ہو گئی اور اذان سے پہلے پڑھ جانے والی دعائیں بعد میں پڑھ جانے والی دعائیں صبح کی خصوصی دعائیں سب اس کا متاثر ترجمہ آپ لوگوں تک پہنچا دیا جی اب اس کے بعد جو ہے اب بات شروع ہونے سے پہلے اقامت پڑھ جاتی ہے اور اقامت کے بارے میں اقامت کا بھی ترجمہ ویسے آزان جیسا ہے پھر بھی مختصر کرنے کے ساتھ ساتھ اور اس کے بارے میں مختصر تو دیہات دے دوں گا تو آزاد میں ایک تو ایک ہے اقامت کا لفظی معنی اقام و کھڑا ہونے کے معنی میں ہے اور قائم کرنے کے معنی میں ہے ہاں جی تو اقامہ نماز یعنی نماز کھڑا کرنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے نماز کو اقامہ کرنے کے لیے پڑھی جانے والی مقدس کا نماز ہیں جو نماز سے پہلے ہم پڑھے جاتے ہیں تو اکامت کا یہ ہے کہ نماز کھڑا ہونے سے پہلے نماز کھڑا ہونے کے لیے نماز کو قائم کرنے کے لیے ہاں جی چونکہ ایک نماز صرف سرسری پڑھنا ہے ایک نماز کو کھڑا کرنا ہے قائم کرنا ہے قائم کرنے میں خوشی توجہ ہے کہ نماز کو ہاں جی وہ ایک یوں کہنا چاہنا ہے اس مبارک قلم ایک درے سے نماز ایک جسم ہے جس کو اپنے کھڑا کرنا ہے ایک روح کے ساتھ کھڑا کرنا ہے اس کو صرف خالی جسم کھڑا نہیں کرنا ہے اس لیے پھر کے لباس بیان فرمایا ہے تو اقامت کے بارے میں حکم یہ ہے کہ آیال نماز میں فرض نماز سنت نمازوں میں بھی کیا اقامت پڑی جاتی ہے ایک سوال تو سنت نمازوں سے پہلے اقامت نہیں پڑی جاتی کسی سنت نماز سے پہلے باقی فرض نمازیں پانچ وقت کی فرض نمازیں اور جمعہ کی نماز میں اقامت پڑھی جاتی ہے اور عیدین کی نمازوں میں بھی اقامت نہیں پڑھی جاتی ہے جمعہ کی نماز میں اقامت پڑھی جاتی ہے تو اقامت جو ہے فرض نمازوں میں مردوں کے لیے جب جماعت سے پڑھی جاتی ہے جب کسی بھی مسجد میں والا دو نفر تین نفر بھی جماعت سے پڑھیں گے تو وہاں پر آزان اور اقامت کا پڑھنا اس جماعت میں شریک ہونے والے لوگوں میں سے کسی ایک کا پڑھنا واجب ہے فرض کفائی ہے فرمائے تو کوئی ایک آزان اور اقامت ہر صنعت میں پڑھیں ہاں جی تو ایک پڑھیں تو باقی سب کو پڑھنا نہیں پڑتا ہے فرض کفائی کے معنی یہی ہے یہ یہ. اگر ایک بندہ پڑھیں اس نے جماعت میں شامل ہونے والے لوگوں میں سے ایک پڑھیں تو باقی سب کو پڑھنا نہیں پڑتا ہے. تو لیکن ایک کا پنہ ضروری ہے لازم ہے کیونکہ فرمایا فرض ہے فرض, فرض کفائی کے مطلب یہی ہے ایک آدمی اس کام کو انجام دے دیں تو باقی سب کو کرنا نہیں پڑتا جیسے ہاں جی مردے کو لے نماز جنازہ پڑھنا فرض کفائی یعنی چند ایک آدمی نے پڑھ لیا پوری عالم اللہ اب گناہ گار نہیں ہوگا ہاں جی اور اس طرح اس کو دفن کرنا اس کو قن پہنانا اس کو غسل دینا جنازے سے متعلق یہ سب فرض کفائی ہے چند ایک آدمی نے کیا تو باقی سب سے یہ فرض خود بخود ادا ہو جاتی ہے ٹل جاتی ہے اب باقی لوگ گناہ نہیں ہوں گے اگر عالم علامہ سے جن کو پتہ چل گیا کوئی بھی ایک مردے کے بارے میں اس کو غسل کا فن جناز کوئی بھی نہ کریں تو سب گناہ ہو جاتے ہیں. لہٰذا چاہے گاؤں میں ہر بستی میں جہاں مسجد ہو در آزان دینا ہر پانچ بات کے نوازوں کے لیے ہاں جی فرد کفائی ہے ایک بندہ وہاں ہر مسجد میں آزان دے دیں ہاں جی ہر مسلمانوں میں سے کوئی ایک ضرور دے دے ہر بستی میں ہر گاؤں میں ہر محلے میں ہر کمیونٹی میں اسلام کے شاعر میں سے تو اقامت پڑھنا بھی اسلام ہی کی نشانیوں میں سے شاعر میں سے ہے یعنی اسلامی تخنوں نے نہ بس اس کا چکا ہاں جی تو اقامت جو ہے فرض نمازوں میں مردوں کے لیے واجب ہے فرض ہے یعنی فرض کفائی ہے فرض نمازوں میں ازن اور اقامت دونوں کا پڑھنا فرض کفائی ہے دونوں کا ہر صورت میں ایک بندہ ہر صورت میں پڑھے ہاں جی باقی سب کو پڑھنے کی ضرورت نہیں فرض کفائی مطلب باقی انفرادی نمازوں میں ہاں جی جب آپ الگ نماز پڑھیں جماعت آپ کو نہیں ملی نہیں ملا تو الگ پڑھنے کے صورت میں ہاں جی تو اس میں جو ہے آپ کے لیے سنت مواقع ہے اذان پڑھنا سنت فرمائے ہے اقامت پڑھنا سنت موقدہ ہے اور آزان اقامت دونوں جو ہے و فر فرض نمازوں میں جواب جماعت سے نہیں پڑھ رہے انفرادی پڑھ رہے ہیں اکیلا نماز پڑھیں تو اس صورت میں بھی خواہ آپ کے نماز روزانہ کے فرض ادا کی نماز ہو یا جو ہے آپ سابقہ کوئی قضا فرش نماز پڑھیں آپ سے زہر قضا ہو گیا آپ رات کو پڑھیں عصر قضا ہو گیا رابط کو پڑھیں یا ہماری بھی اشیاء قضا ہو گیا جسے دن دن کو پڑھیں یا سوکھ نماز قزا ہو آنکھ نہیں اٹھ جاگی اور آپ بعد میں زور کی نماز کے ساتھ گیا اس سے پہلے قضا پڑھیں گے وہ تو اس صنعت میں بھی اذان اور اقامت کے پڑھنا انفرادی صورتوں میں سنت ہے مردوں پر سنت ہے اذان اقامت دونوں کا پڑھنا لیکن احکامت کا پڑھنا پھر تاخیری سنت ہے انفرادی نمازوں میں اقامت کا پڑھنا تاخیری سنت ہے لیکن اذان کا پڑھنا سنت باقی خواتین کے لیے فرمایا کہ شاست علیہ رحمٰن ان کے لیے آزان نہیں ان کے لیے آزان نہ, نہ ادا نمازوں میں ہے نہ قضا نمازوں میں ہے نہ جماعت کی صورت میں ان کے لیے اذان ہے ان کے خواتین کے لیے جماعت میں بھی ان کے لیے اذان نہیں ہے صرف وہ اقامت پڑھیں گے اپنی انفرادی نمازوں میں بھی اقامات پڑھیں گے اور جماعت میں بھی اقامت پڑھیں گے وہ اقامت پڑھنا ان کے لیے ہاں جی پھر اقامت پڑھنے کا حکم ہے انفرادی نمازوں میں بھی تو یقیناً جو ہے انفرادی نمازوں میں بھی جو ہے خود پڑھیں گے اور اس کے لیے اس کا پڑھنا سنت ہے سنت موقعہ جسم جی مردوں کے لیے ہیں باقی جماعت پڑھنے کی سرم میں خواتین جو ہے ان میں سے ایک نے پڑھ لیا تو باقی سب کو پڑھنے کے ضرورت ایک نے پڑھ لیا اور ساتھ امام کے سجیہ امام نے خود پڑھ لیا یا کوئی ہاتھوں نے پڑھ اور ان کے لیے جماعت کے لیے ایک کپ پڑھنا کافی جس طرح مردوں کے لیے ایک کپ پڑھنے اگر جماعت کہیں ہو گئی خواتین کے تو یہ آزان و اقامات کے بارے میں شرح حکم اور اس کے علاوہ جو ہے خاص طور پر ہمارے نرواشی دنیا میں ایک بہت بڑی بیماری ہے بیماری ہے وہ فکر کے صوفی خلاف ہے آپ لوگ سب خدا کے لیے سن لیں وہ یہ ہے فقل الحمد میں شاہد نے فرنان دعوت میں البتہ یہ ذکر نہیں فرمایا لیکن میں ساتھ ساتھ شکے کے کچھ اقامات موقع سے فائدہ اٹھاتا اور لوگوں تک پہنچا دوں شاست علیہ رحمٰن فرمائے اذان اقامت پڑھنے کے بعد پھر جو ہے آپ نے نماز شروع ہونا ہے نماز میں داخل ہونا ہے فوراً نیت کر کے آپ نے نماز میں داخل ہونا ہے بیچ میں کوئی دنیاوی بات کرنے کی اجازت نہیں ہے شاہست علیہ الرحمان کی تعلیمات سن میں جو آزان اقامت پڑھنے کے بعد پھر آپ دنیای باتیں کریں پھر بس پڑھ لیا آپ نماز کی جگہ پر کھڑا ہوگے جا نماز کھڑا ہوگا احکامات پڑھ لیا اس کے بعد آپ نے فوراً نیت کر کے نماز میں داخل ہونے لیکن ہمارے مسجدوں میں خاص طور پر جماعت کی صورت میں احکامت ہو گیا ہاں جہ آپ پھر سب کو بلا رہے ہیں جو ہے پھر جو صفحیں توڑ توڑ کے آگے والے پیچھے والے پیشے پیچھے دے رہے ہیں بار بار پیچھے کا آدمی کو آگے کریں آگے کو پیچھے کر ہاں جی ایک دوسرے کو بلا رہے ہیں ایک شور شرابہ ہنگام یہ فیک الاحمد کے بالکل خلاف ہے جنگر میں بالکل اقامت ہونے کے بعد جہاں جہاں صفح صف اول کو فورن پورا کریں پھر دو پھر سو کو پھر چاروں کو ہاں جی جہاں جہاں جگہ خالی مل جائیں خاموشی سے وہاں آپ داخل ہو جائیں اور صفحیں پوری کریں اور فوراً جماعت میں داخل ہو جائیں ہاں جی پھر آپ کو جو نیوی باتیں کرنے کے ادھر آؤ ادھر آؤ ہاں جی یہ حال ہنگامہ کرنے کے بالکل فقیر روشن میں گنجائش نہیں آج نگرہ میں آپ جب اقامت ہو گیا خاموشی سے جہاں جہاں صفے صفح اول سے پورا کرتے پیچھے چلے۔ اور جہاں جہاں جگہ خالی ہے وہاں آپ جا کے بھی جائیں خواہ بڑا آدمی خواہ چھوٹا ہو جب امام جماعت میرا بھی کھڑا ہو گیا ہاں جی وہ اقامت پڑھ نماز شروع ہو گیا اب آپ تکلفات تو چھوڑ دیں یہاں تکلفات یہاں اللہ کے فریضے کو اقامے کا وقت ہے اللہ کے حکم کو تکمیل کا وقت ہے اب نماز کھڑا ہو گیا اب آپ نے باتیں نہیں کرنا ہے آپ نے ہمارے اندر یہ بہت سات ہماری ہر مسجد کے اندر شہر ہو دیہات ہو جگہ پھر بھائی ہاں جی تاش ہو جاش ہو گلش ہو گبلش ہوتی یہ ساری باتیں جو ہیں تخلفات ہاں جی سارے عزت وہاں جماعت کی مکبر ہوتی ہے جماعت سے باہر آئی ہیں کوئی سلم کلم کوئی عزت بے عزت نہیں ہاں جی سارے عزت جو سارے اسی مسجد میں ہو بھی اقامت پڑھنے کے بعد جب کہ اقامت پڑھنے کے بعد بات کرنا ہی جائے اس نے آخو ہاں جی بات کرنے جائز نہیں صرف بس فوراً نماز کے اندر داخل ہو جائیں اور نیت پڑھ کے امام کے ساتھ جماعت میں شامل ہو جائیں پھر وہ تکلفات کی صورت کوئی گنجائش نہیں فک الحوت کی روشنی میں حضین گرامی لہٰذا یہ تکلفات ہمیں چھوڑ دینے چاہیے جو فقلاحت کے خلاف ہم لوگ کر رہے ہیں ہمارے ہر مسجد میں کر رہے ہیں ہاں جی لوگ جو ہے پہلے آ کے صحوں میں نہیں بیٹھتے حکومت یہ پہلے سے آ کے نماز شروع ہونے سے پہلے ہی اقامت پڑھنے سے پہلے آ کے صفح سے پوری کرتے چلیں ہاں جی بس عقامت شروع ہو گیا لیکن اپنی جگہ پر کھڑا ہو جائیں جماعت میں داخل ہو جائیں نماز میں ہم یہ نہیں کرتے ہیں. سب جو ہے پیچھے سین میں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہوتا ہیں ہاں جی عقامت بھی ختم ہو گیا ہمارے باتیں ختم نہیں ہوتی. امام کا نیت ماندھتے ہیں اور آپ کی ابھی باتیں ختم نہیں ہوتے پھر جاتے ہیں پھر تغلفات شروع ہو جاتے ہیں بھائی ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ ہاں کسی کو آگے کھینچ رہے ہیں کسی کو پیچھے پیچھے کھینچ رہے ہیں پہلے صاحب میں لال میں بیٹھا وہ پیچھے آ رہے ہیں دوسرے کو آگے کھینچ رہے ہیں یہ ساری فقولا ہوت کے ترکہ خلاف ہے عظہرہ میں یا اللہ کے حکم کی تعمیل کا کرنا نے اپنی خواہشات پر نہیں کرنا ہے تخلفات کی جگہ نہیں ہے یہ مسجد وہ جگہ ہے کہ ایک حصہ میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز کا مقام ہے یہاں وہ تخلوقات کی جگہ نہیں اللہ کے فریضے کو دیکھنا کس طرح پورا کرتے ہیں حکم خدا کو پورا حکم خدا یہی ہے کہ ہم جو ہے فوراً میں داخل ہو جائیں اور جہاں جہاں خالی فوراً عدا داخل ہو جائیں خاموشی سے اور امام کے ساتھ جماعت بھی جتنا ہو سکے جلدی شامل ہو جائیں حکم یہ ہے تخلفات کے ہم کوئی گنجائش نہیں آ جانے یہ بیماری ہمارے اندر ہے یہ ختم ہونی چاہیے باقی ہمارے آزان کے اقامت کے شروع میں یہ جو دروت پڑھنے کا حکم ہے ہاں جی کہ اقامت شروع کرنے سے پہلے یہ درست ہے علامہ صلی النبی محمد و علیہ وسلم یہ باقی کسی بھی علیہ السلام کے فقے میں نہ التشیر نہ سنی آپ دیکھو کوئی بھی درود نہیں پڑتے اقامت سے پہلے صرف ہمارے دعوت شریف میں اور فقہ میں یہ درود ہے جہاں تک اس درود کے ہم ہمارے رزگان کے طرف سے لکھنے کا جہاں تک مجھے فلسفہ سمجھ میں ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ پیارے نبی اسلام کے عادیث اعمٰ علیہ السلام کے عادیث میں حسن علیہ السلام کے آدیش میں آفرما دیں تم اللہ کے حضور میں جب بھی کوئی دعا کرو اس کے شروع اور آخر میں درود پڑا کیا کرو آپ فرماتے ہیں چونکہ جب آپ درد پڑھیں گے تو یوں سمجھو جو ہے ایک لفافہ ہے اس کے شروع اور آخر میں درود ہے بیچ میں آپ کی حاجت ہے ہاں جی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کے کرم کے منافی ہے کہ وہ جو ہے آپ بندے کے جو ہے اپنے نبی کے حق میں جو ہے دعا کیے بندے نے درد کی صورت میں وہ قبول کریں اور بیچ میں جب بندے کی حاجت ہے اس کو رد کریں یہ اللہ کے کرم کے منافی ہے کیونکہ اللہ درود کو تو ہر صرف میں قبول فرماتا ہے اپنے نبی کے میں تو درود کا قبول کرنے کے ساتھ ساتھ بندے کے حاجت کو بھی ضرور قبول کر لیتا ہے اور نماز بھی دعا ہی ہے چونکہ سلاد کا معنی ہی دعا ہے ہاں نماز کے اعزا میں سے قام حصہ دعا ہے لہٰذا ہم اس دعا کے شروع آخر میں چونکہ ہمارے اقامت سے جانے یہ سے معلوم ہے اقامت نماز کی ابتدا ہے تو اقام نماز کی ابتدا جو ہے وہیں سے ہم درود پڑھ لیتے ہیں آخری آپ کے تشدد کے آخری تشہد پہ آخر میں بھی درود شریف ہے لہٰذا ہمارے نماز کے درود شروع بھی درود نماز کے اختتام بھی درود تشہد کے آخری جو ہے نا واجب حیثہ درود پہ ختم ہو جاتے باقی اللہ محف اللہ پڑھنے سنت حیثہ تو لہذا ہمارے نماز کے ابتدائی درود ہے اور انتہا درود ہے حدیث حادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور علیہ السلام کے ان تالمات کی روشنی میں ہم لوگ شروع آخر میں درود پڑھتے ہیں تو اس درود کا ترجمہ یہ ہے علّہ اللہ صلی اللہ النبی تو اپنے رحمتیں نازل فرما اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ محمد ہے وہ علیہ اور آخ آل پاک پر و سلم اور ان پر اپنی سلامتی نازل فرما اے اللہ محمد آل محمد پر اپنے رحمتیں اور اپنی سلامتی نازل فرما جو کہ قرآن نے بھی فرمایا یا اللہ صلی اللہ وسلم و تسلیمہ اے اے مومن محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجو اور سلام بھیجو درود اور سلم دونوں کا حکم ہے اس لئے ہمارے اس دعا کے اس درود کے اندر صلی النبی محمد و وسلم بھی ہے درود اللہ پیارے نبی صلی محمد وصف وسلم پر اور آپ کے آل پاک پر اپنے رحمتیں اور درود نازلما اور ان پر سلامتی نادر فرما دونوں کے ہم دعا کرتے ہیں باقی آزان کے کلمات ہیں اس میں اللہ اکبر اللہ اکبر اے اللہ تو ہر چیز سے بزرگ بہتر برتر ہیں اے اللہ تو ہر چیز سے بزرگ و برتر ہے ارشد اللہ اللہ میں گواہی دیتا تو اللّہ اللہ کو الَََ <سؤال> اللّہ اللہ نہیں کوئی معاور سوائے اللہ تعالی کے ارشد محمد رسول اللّہ میں گوائی دیتا ہوں محمد صلی اللہ اللہ کا پیار رسول ہے اللہ کی طرف سے بیجا ہوا انسانوں کے حضاط کے لئے اشد الیہلی اللہ میں گواہ دیتا ہوں بے شک علیہ السلام بلا شک شم ولی اللہ اللہ کے محیط اللہ کے دین کی مدد کرنے والا اللہ کا قریب ترین ہستی ہے حیاء اللہ صلاح و نماز کی طرف جلدی کرو حیا آل الفلاح اے لوگو کامیابی کی طرف جلدی کرو حیا اللہ خیر العمل اے لوگو بہترین عمل کی طرف جلدی کرو اذن کرنے سے جو حیہ لکھا ہے حیا پر زبر یہ صحیح ہے بعض کتابوں میں لکھا ہے وہ غلط ہے عربی قانون کے لحاظ سے میں نے لغت نے اس پر تاخیر کیا ہے یہ اسمائی افال میں سے علماء اس بات کو جانتے ہیں یہ آسمۂ افال میں سے لکھا لغات مختار سیاح میں مختار السحا جوہری میں یہ بہت قدیم لغات ہیں وہاں صاحب لکھے یہ آسما میں سے اقبل کے معنی میں ہے حلم اقبل کے معنی میں جلدی کرو آ جاؤ کے معنی میں ہاں جی نماز کی طرح تو اس میں حنا غلط ہے حصی ہے جو کہ دعوت میں لکھا ہوا محمد والین خیر البشر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم خیر البشر تمام انسانوں میں آپ دے دونوں حسی سب سے افضل اور بہتر ہے پھر مان دیں قد قامت صلاح اس کے معنی یہ ہے بے شک نماز برپا ہو گئی قد قامت صلاح بے شر نماز برپا ہو گئی ہے اس کا یہ اب تمہیں کسی قسم کی بات کی گفتگو کو گنجائش نہیں ہے بندہ مہم اب نماز میں داخل ہو جاؤ شامل ہو جاؤ اس کے لیے تیاری کرو نماز کے کھڑا کے لیے تم بھی کھڑا ہو جاؤ نماز بھی کھڑا ہو چکی ہے ہاں جی جماعت دار ہو چکی ہے تم بھی نماز پڑھنے کے لیے نماز میں شبن ہونے کے لیے کھڑے ہو جاؤ یہ مراد ہے اکبر اللہ اکبر اللہ اچھی سے بزرگو بدر ہے اللہ اچھی سے بزرگو بتر ہے لا الہ الا اللہ, اللہ اللہ کے سواغ کوئی معبود نہیں تو ہمارے اقامت کے کلم آدمی جو ہے ہم لوگ شروع کے اللہ اکبر دو مرتبہ پڑھتے ہیں باقی تمام کلمات ایک ایک مرتبہ پڑھتے ہیں پھر قطقہ مدلح کو دو مرتبہ پڑھتے ہیں آخری اللّہ و اکبر کو پھر دو مرتبہ پڑھتے ہیں اللّہ کو ایک مرتبہ پڑھتے ہیں ہمارا عام طریقہ قط کا مدلّہ یہی ہے ہاں جی اس طرح کے ہم لوگ پڑھتے ہیں لیکن اگر کسی نے ہاں جی کلمات سب کو ہے نہ اللّہ و اکبر سے لیکن آخر تک سب کو دو دو مرتبہ پڑھے اللہ اکرم مرتبہ شا اللہ, اللہ شد الن رسول اللہ شد اللہ حل صلاف فلاح اللہ خلم المحمد عالم خیر البشر ان سب کو دو دو مرتبہ پڑے خت کام صلاح تو ویسے دو مرتبہ اللہ دو مرتبہ ہے تو اس میں سب کا آپ دو دو دو دو دو ہیں لیکن آخری اللہ اللہ کو ایک دو مرتبہ ایک ہی مرتبہ پڑھنا ہے تو یہ اقامت پڑھنے کے دو طرقہ ہیں یہ تمام کالم اللّہ اکبر کی شروع و آخر میں دو دو مرتبہ قات صلی اللہ کو دو مرتبہ باقی سب ایک اور جو ہے یا صاحب کو دو دو مرتبہ آخر اللہ کو ایک مرتبہ پڑھنے بھی صحیح ہے دو ترقیں ہیں اقامت پڑھنے کا آج کے دس یہاں پر اکتفار ہے